فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم پس اگر تم حاکم بن جاؤ گی تو تم سے یہی توقع ہے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ گی اور اپنی رشتہ داریوں کو کاٹو گے